اور اس کے پاس کی قوم دوڑتی آئی ور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی کہا قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے ستھری ہیں تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو کیا تم میں ایک آدمی بھی ان کا چلن نہ ہو